wwwat the revival of iman ملائكه والن سيدنا محمد ما عليه ولا يسلم الله له ما لا تنالي ولا حم وبارك وسلم تسميه من تسمي من الشيطان الذي بسم الله الرحمن الرحيم زيّل الناس هو الشرعات من النسائب المنين والقناقير المطمطرد من الزهر والفضح والخيل المصبمت بالأنام من الحرس ذلك متاه العياد إذن الله والله إنه الله تعالى وَحَلَقَ مِنْ بَانِهِمْ خَلْفٌ أَضَرُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَمَاتِ فَسَوْا يَلْقَوْا غَيَّا وقال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا هَمْ يَعْبُدُونَ وقال الله وَإِنَّكَ مَنَا خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال الله قل هذه سبيلين قلوا إلى الله لنا بصيرتي أنا ومن التماغين وقال الله تعالى والعشر إن من الإنسان لت القسر إلا الذين آمنوا حكم الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالسقبل میرے بہترم دوست اور مجھے اللہ نوازوں نے اس دنیا میں انسان کو کیوں پیدا کیا کوئی چیز بغیر مقصد کے کو کوئی نہیں بناتا دنیا کے انسان جب کوئی چیز تیار کرتا ہے تو بغیر مقصد نہیں بنا تھا مقصد ہوتا ہے تو اتنا بڑا اللہ جس نے زمین بنائی آسمان بنایا چاند بنایا شگن بنایا ستارے بنائے ہوائیں تیار فرمائی جنت بنائی قیامت بنائی خیامت چدیم لائیے کچھ اللہ نے اس انسان کو بنایا کیوں بنایا کس کام کے لیے بنایا صرف اتنے کام کے لیے کہ یہ کھانا کھانے کپڑا پہن لے مکان میں رہنے زندگی بسر کرنے اور مر جائے۔ صرف اسی بات کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا یہ بات اچھی طرح سمجھ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں صرف زندگی گزارنے نہیں بنایا بلکہ زندگی بنانے کے لیے بنایا ہے جہاں تک زندگی گزارنے کا تعلق ہے تو سورج نکلا چکندر پر چپکنی پر چولہے پر بلّی پر رات گزر گئی انسان پر سے بھی گزر گئی شہد ڈب گیا تو دن گزر گیا سب پر سے گزر گیا تو جہاں تک زندگی گزارنا ہے تو جنگل گزارتا ہے اور اپنی زندگی گزار کے بڑھ جاتا ہے ضرورتیں اس کے ساتھ لگی ہے پوری کر لیتا ہے بھوک لگی کھلا کھا لیا پیاس لگی پانی پی لیا پیشہ پہانی کی حاجت ہوئی کر لیا نر کو مادا کی مادا کو نر کی حاجت ہوئی دوسرے کو استعمال کر لیا اس اپنا سا مکان بنا لیا بچے پیدا ہو گئے پرورش ہو گئی عمر پوری ہو گئی مرد سے آ جانور کی زندگی بھی نہیں گئی تو کیا انسان کے انتظار کام کے لیے اس دنیا میں آیا جس کا اللہ نے اتنا بڑا اشرف فل نکلو پان بنایا بالکل نہیں ہر ہی اللہ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہم مسلمان ہم مسلمانوں کی زندگی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 اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا ہم ان شاء اللہ شرح بھی آپ کتابیں بند میں کشمیر لائیں گے کش بنا پر نبیوں والا جو دعوت کرتا کام تھا وہ اللہ نے اس کشمت کے ذمہ دارا یہ بھی مقصدی زندگی میں آیا تو بندہ ہونے کے اعتبار سے بندگی اور حضور کا امتی ہونے کے اعتبار سے دعوت یعنی اسے بندگی کے تمہیں کے اندر پھیلانا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 کھانے کی پینے کی بیوی کی کپڑوں کی مکان کی شادی کی کاروبار کی اس کی اجازت دینی مقصد में نہیں ہے یہ ضرورت میں ہے کھانا کمانا بال بچوں کا پالنا زندگی کا یہ ساری ضروریات کا پورا کرنا یہ اللہ نے ہمارے لیے بطور مقصد کے نہیں رکھا بلکہ بطور ضرورت رکھا تو اس میں بھی ہمیں لگنا پڑے گا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 خیر خبر بھی لیتا ہے تو گویا اس انسان میں گھر میں چار کسمتیں رکھی جیسے مادی لائن میں بھی اللہ نے چار چیزیں ہیں آگ پانی ہوا اور مٹی ہے نا اس سے ساری مادی لائن کو اللہ نے چلایا پورے نظام کو چلایا اگر یہ ساری اعتدال کے ساتھ ہو تو نظام حال ٹھیک چلتا ہے اور اگر ہوا تیز چلنے لگے تو نقصان پانی سیلان کی شکل اختیار کر دے نقصان آگ لگنے جا لگ جائے چاروں طرف آگ لگنے لگے نقصان زمین ہل جائے دل جلا جائے تو نقصان اور آگ پانی ہوا مٹی سارے نارمل طریقے پر رہے تو فائدہ انہیں نظام عالم میں اللہ نے یہ چلایا کل انسان کی بدن ملی اللہ نے چاروں چیزیں رکھی اسی طریقے سے مانیت والی لائن میں اللہ نے چار نسبت انسان کے اندر رکھی ہے ایک نسبت تو عام جانداروں والی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 ایک اللہ کر رہنا اور ایک اللہ کی دین کی دعوت کر دینا ان چاروں میں ہماری جان بھی خرچ ہو اور ہمارا مال بھی خرچ ہو کتنا کتنا خرچ ہو جتنا ہو رہا کرم صلاح کرم اسلام نے خرچ کرنے کو بتایا یہ ہماری جان اور مال کا مشرف ہے اور ہماری صلاحیتوں کا یہ مشرف ہے لیکن آج کیا ہو گیا عبادات کی لائن اتنی ختم ہوئی کہ 95% فیصد مسلمان بغیر نماز کی زندگی گزار رہا ہے جو پانچ لوگ کی فصل اخلاقیات والی لائن جو خلاف خدا بندیاں والی لائن تھی وہ بھی اتنی ختم ہو گئی کہ اب وہ ہمدردیاں باقی نہیں رہی سور جھو دھوکہ امن خیالت مضانین بےرہمی عام ہو گئی یہ لائن میں ختم نمیوں کی نیابت والی جو دعوت کی لائن تھی اس کا میں کوئی تو سب ہی نہیں آرمی سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی, کوئی کام تھا اور اس کے چھوڑنے سے میں تو مجرم بنوں گا صاحب آگ میں تو چھتیس ہزار کی مقدار سموپ میں چلی گئی صرف تین رہ گئے ماتو قسم کا کوئی مزر نہیں تھا تو یہ اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ پچاس تک گفتگو ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سب نے بند کر دی سارے مدینے والوں نے جانا یہ کیوں نہیں دیا اس کیا اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لیا اور تم کہو گے مڑ صاحب میں تو جہاد تھا وہ تو سمو تھا کیا مانا جہاد اللہ کے کرنے اونچا کرنا صحابہ جو جاتے تھے تو وہ اللہ کے کلمہ اونچا کرنے جاتے تھے اللہ کے دین پھیلانے جاتے تھے ان کا مقصد جو تھا ملک لینا یا مال لینا نہیں تھا وہ سمجھتے تھے کہ دن دن ہمارا نہ, نہ ملک سے پہلے گا نہ مال سے پھیلے گا دین تو ہمارا پھیلے گا قربانی ہوشے دینی زندگی آئے گی تو قربانیوں سے ملک مال سے مینی زندگی نہیں آتی تو وہ لوگ ملک اور مال لینے نہیں تھے بالکل یہ ان کا نظام ہے مکمل کر پتہ ہوا تو انہیں کے اپنے مکانات تھے لیکن اپنے مکان انہوں نے میرے لیے مطالبہ نہیں دیا ایک دیا حضرت احمد بن جہش نبی اللہ کا تالان ہو یا میں آنکھوں سے نابینا ہوں یا اللہ کے نبی مجھے مکے کا میرا مکان دلوا دو ندینے میں میں بغیر رہ کے چل نہیں سکتا مکے میں بغیر رہ کر کے چلوں گا زمین میرے پیروں کو لگی ہوئی ہے میرا اصل وطن ہے حضرت دشمان کو بیچ میں واسطہ بنایا شکریہ سر حمیر پاک صحیح نے ایک بات کہی آئے پھر ہوتے ہوئے ہائے میرا مکان مجھے ملے اور جب جانے لگے تو راستے میں جانے لگے کہ مجھے مکان نہیں چاہیے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہوئی تو یوں بات ہوئی کہ حبیر پاک صحاس فرمایا اگر مکان تو دنیا, اندر تو دنیا اندر تو تو کے اندر چاہتا ہے اگر مکان تو دنیا کے اندر چاہتا ہے تو بھیڑ بار دوں گا موت کو چھوٹ جائے گا اور مکان اگر تو جنگل کے اندر چاہتا ہے تو پھر وہ میں دعا کر کے اللہ سے ملوا دوں تو وہ کبھی نہیں چھوٹے گا دونوں میں سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے دنیا کا نیچا یہ مجھے تو آسان کر جس دن جنمت کے مکان لے دوں تو ابا تو کوئی اپنے وطن کا اپنا مکان اپنی زمین لینے کو تیار نہیں کہ جس مکان کو اللہ کو جو قربان کے اس مکان کو دوبارہ لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو جو اپنا مکان لینے کو تیار نہ ہو تو کیا وہ کی ہے کہ سرزمین زمین پر بیٹھ سکتا ہے شام کی سرزمین اور انگریزیوں پر حاصل کرتا ہے نا کہ بہت آرام سے ہماری زندگی وسعت ہوتی ہے چلو مسر جا کے بس جاوے اور مثر کو فتح کر کے اس کی زمین سے فائدہ اٹھا گے یہ صاحبہ کا نظام ہے صاحبہ نبر کے دل دادا تھے نہ کے دل دادا <تصفح> وہ سارے ملک کی طاقت کو لکڑی کے جانے سے زیادہ نہیں اور وہ ساری دنیا کے مال کو مچھر کے پر سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے ایسے بھی چونکہ نہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ویمان میں یہ بات بچا تھی کہ ساری دنیا نے سرمایہ مچھر کے اوپر کی برامش کی قیمت اگر ہوتی ہے خدا کے ساتھ تو کسی بے ایمان کو ترمی کا بھوک نہ ملتا کدھر ذہن میں بھوک چکا تھا کہ ساری دنیا کے مچھر کا پر اس کے کوئی ویلو نہیں ہے سرا اور رائی سالی ساری دنیا کے ملکوں کی طاقت تو ان کے نزدیک خدا کی طاقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں تھی مچھر کی بکڑی کے جانے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی ساری دنیا کی طاقت بکڑی کا جانا اور ساری دنیا کا سرمایہ مچھر کا پد یہ ان کے نزدیک تھا تو وہ کیا کسی کی زمین کو حیثیت دیتے شام کی زمین کی حیثیت دیتے اور کیا حیثیت ہوتی ہے زمین کی وہ تو جن زمینوں جاتے ان زمینوں پر وہ چاہتے ہی تھے کہ وہاں کے رہنے والے انسانوں کا دل فتح ہو جائے ان کے یہاں زمینوں کے فتح ہونا زیادہ اہم نہیں تھا وہاں کے بچے والے انسانوں کے دل فتح ہو جائے اور دلوں میں الجا کی عزم اور محبت آ جائے لیکن ماجون نے ایمان اسلام قبول نہ کیا اور ملک سر پڑ گیا اور آئی ہی گیا جیسے ادھر صبح کے زمانے میں بہت سے ممالک آ گئے تو اسلامی طریقے پر اس کا نظام چلا کے بتا دیا کہ اگر سر پہ جائے گا تو ہم ملک کے اندر اللہ کے تین کو یوں نافذ کرتے ہیں یہ ذہن میں نہیں تھا کہ تین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ملک گوگا تو کریں گے حضرت ابراہیم علیہ سلام کا بات تھا وزیر کبھی نہیں سوچا کہ ابھی تو ان کے ساتھ جاؤ. مل جاؤ اور جب ماں برا پوشک کہیں جب من مرا جائے گا میں جب وزیر بنوں گا تو اسلام کو زندہ کر دوں گا پورے نمرود کے ملک میں میں نہیں سوچا بھائی وہی دعوت دینی شروع کر دی جو تکلیف آئی اسے برداشت کر لی کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ ادا کے تین کی دعوت دینے میں جو تکلیف آتی ہے اور اس کے ذریعے اندر جو ایمان کی طاقت تبدی کی طاقت زبر کی طاقت تبکو کی طاقت یہ اندر کا پیٹرول ہے اس سے اس طرح اور ایمان زندہ ہوتا ہے اس سے تین زندہ ہوتا ہے اس لیے انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ باپ بھرے بزارت کے لیے تین چلا نہیں سکیم کی بندی نہیں شروع کر دی اور سارے کے سال مل کر آج میں بیال لے. درائی کے بار میں اللہ کے ابراہیم ایمان سلام کرتا ہے بھر چکی چیز نے دیں کہ انہوں نے یہ طے کر دیا شادی کر دیا ہے خدا میں آج میں جل سکتا ہوں لیکن میرے حکم کو نہیں جلا سکتا اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جب تو میرے حکم کو نہیں چلا تو میں بھی تجھے نہیں جلاتا ساہد کے نام اللہ کے حکموں پر جب قدم اٹھتا ہے اور طبیعت کے خلاف اللہ کے حکموں پر جب قدم اٹھا ہے تو اللہ ظاہر کے خلاف پیش کی مدد کرتے یہ نہیں کہ طرح حکم اللہ کا طبیعت کے موافق ہوا اتنا اتنا لے لیا اور جو طبیعت کے خلاف ہوا اسے چھوڑ دیا جیزاد کا چودھویں صدی کا مسلمان اسلام میں سے اتنا حصہ لے لیا جو طبیعت کے موافق تھا اور جہاں طبیعت کے خلاف تھا وہ دوسروں سے لے لی لیا پورا اسلام کہاں ہو حضرت پیتا رہا تھا اس کے اثرات دنیا میں نہیں پڑیں گے دنیا میں اس اسلام کا اثر پڑے گا جو پورا کا برا ہمارے اندر آ جائے تبیر کے مواقع ہوبیب کے خلاف ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاسماری مزہ اور حضرت اوشا علیہ السلام نے لات بائی حکومت کو ورنہ منہ بولے بیٹے بنے ہوئے تھے فرون کے انتظار کرتے پھر عن بھر مرا جائے گا بادشاہ میرے ہاتھ میں آئے گا اس کا پھیلا دوں گا دین پھیلا دوں گا ایسا نہیں سوچا بالکل اس کا خیال بھی نہیں کیا بھی. انہوں نے انہوں نے بادشاہ پہ قربان کیا ابراہیم علیہ السلام نے وزارت پہ قربان کیا یہ دین کے جو بڑے بڑے ہیں میں ان کی بتا رہا ہوں اور خود نبی ہے اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیشکش فرمائی اللہ نے آفر کیا مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ومر نے کیا ارد کیا اللہ میاں میں ملکن نبین بننا نہیں چاہتا یعنی حکومت والی نبوت مجھے نہیں چاہیے مجھے جو غریبی والی نبوت چاہیے میں ابدن نبین بننا چاہتا تو پہلے ہی جن ملک کی نبی ہمارے نبی نے کر دی اور دین کا یاد کرنے کے لیے تکلیف ہوں گا میں کر دیا سب کو تو. کسی سے کوئی وعدہ کھانے پینا دینے کا نہیں اور جو استعمال میں ڈاکٹروں کا تین کی دعوت دیتا ہے اس کی بجائی کیا ہو رہی ہے جن کیوں میں جھگڑا جائے سے زیادہ محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ مستقبل دعا مانتے تھے میں پر دین دنیا میں پھیل جاتا اتنی تکلیفی کیوں اٹھائی معلوم ہوا کہ دین بہت طاقتور چیز اور بہت قیمتی اور محبوب چیز ہے اس نے محبوب سے محبوب آدمی کو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس کے بغیر دین نہیں پھیلتا تکلیفوں کے بغیر دین کے پھیلانے کا خیال کر دینا ایسا ہے جیسا ریشم کے کپڑے میں آم کی گٹھڑی لپیٹ کر اس کو سونے میں سوئے کے صندوق میں رکھ کر اور اس کے مسوں ڈال کر یہ جی انتظار کرنا کہ بہت ہی بڑھیا قسم کا آم کا باغ تیار ہوگا یہ کیا زمین میں ڈالو اس پہ پانی پلاؤ اور کیچڑ کرو یہ کیا گیہوں لینے کے اندر کھاد ڈالو گوبر ڈالو کھانا ڈالو جی. یہ کیا ہے ڈ بلڈ بیک برڈیں گے تو خیال کے جو کے زمانے کے آج چاہے کتنی کیریکٹر ویریٹر بنا لیکن کوئی کہانی کا کھاد بنائیں گے چاہے وہ بتاؤ بنانا پڑے گا یہ دن سے اللہ کا ٹیم جڑا تمہارا دنیا میں بدلتا ہے ہم چاہیں گے سے پھیلے بالکل نہیں دس آج بھی نہیں نیند کے کام میں جو تکلیف آ جائے اس کے بھی آدمی کو تیار رہنا چاہیے یہ بات الگ ہے کہ باز اللہ تعالیٰ زیادہ تکلیف دیے مگر چاہ تو نیم پھیلا دے لیکن آدمی کو تیار رہنا پڑے گا کہ میں خدا نے نیند کے جو قربانی دینی پڑے گی میں تیار ہوں قربانی کے اندر پیدا ہوتے ایمان کی زیادہ اللہ کی عزمت کا فکر اس میں سراسنگ میں تیز کی تھی عظمت یہ وہ اندر کا پیٹرول ہے جس سے دین پھیلتا ہے اگر غریبوں میں یہ پیٹرول تیار ہو جائے اندر دی مایا مالداروں میں تیار ہو گیا چھوٹوں میں بڑوں میں کم پڑھے لکھے زیادہ پڑھے لکھے جس کے اندر یہ مایا تیار ہو جائے گا دنیا والا نے دارالذمان بنایا دیوار سے دودھ پریشد پہلے بھی نہیں دیتے مطلب بھینس اور مکریل کے اندر سے لینا پڑے آسمان کے بعد وشا تھا کہ ان برشات پہ بھی ترجیح پڑے گا غرضہ نہیں کرتی اور سی بات کا گراف کا جو ہے اس نے لیے بھی نے جو شبت بنانا ہے وہ ہم لئے بات کا ہو رہا ہے کہ ہم جس کو اپنا بنا دیں تو مہارانا کوئی اور تین چندر مانگ کا سچا بھی نہیں وہ اپنی چچا کرتے اور کبھی لوگ جو میری باتوں کو مانتے یہ میری بات یہ سوچا جماعتوں میں دیکھتا ہوں شکریہ تیاری میں آشا پہلا ایک تو ہوتا ہے وہ طریقہ جو زندہ زندہ نہیں زندہ چلے گا یہ تو ہی وہ وہاں کی طرح سے آسمان سے آیا اور وہ چال ہوا اور وہ طریقہ جو مدد ہو چکا جس کے چلن نہیں تو زندہ جو دن ہوتا ہے کیا دیکھیے جو دین ہوتا ہے اس کے ساتھ تو خدا کی طاقت ہوتی ہے اور وہ بھی خدا کی طاقت سے چلتا ہے وہ سہاروں کا بھڑتا نہیں ہوتا نہ ملک کا سہارا نہ باغ کا سہارا اور میں نے بھی کسی تمہارے ساتھ نہیں ہوا یہ سال اسلام کے ساتھ نہیں ہوا جب انجیئر والا دین چلو تو مر سر اقتدار اقتدار یوگو کو زمانے کے ساری طاقت لگا چکے پھر بھی انجیئر کی بات چل رہی کے جلدی تک ایشان اشارہ کے ماننے والے سر قسم کے لوگ تھے پا پھر چلی بوشا ریشن کے فلم جیسی طاقت آئی تو بات نہیں اتری فروغ گھومنے کی بات نہیں شہید سے پہلے اترے تھے آسمانی ان شہید ہو کر چلنے میں اتنی طاقت اور پاور تھا کہ فرور کو پکڑا نہیں آ سکا ایشیا کو بھی جا رہے ہیں جیسا تین مہینے کا جونسا زمانے کا جونسا دن آسمانی ہوتا ہے کے شاستی طاقت ہوتی ہے توڑی کے زمانے میں توڑی کے ساتھ انجیے کے زمانے میں انجیل کے ساتھ سب ہفتے کا زمانہ پرابلم کا ہے توحید انڈیا شاہی آسمانی کتابیں من ہو چکی سب میرے کا دور ہے گلیم شاستوں کی نبوت کا دور ہے نبوت آپ کی ختم نہیں ہوئی میں آپ کی نبوت ان میں آپ کی نبوت اور پڑھا تک کی نبوت ہے <متحدث> ہمارا دور کو ہے اگر کوئی کہتا کہ آج کا دور تو ہاری ہو رہا ہے آج کا دور پوری ہے اور اس کی کا دور ہے کا کوئی چمک نہیں اور نہیں سکتا اور سکتا جب تک یہ قرآن کا لوگ ہے اور یہ بجور سے میری بوجھ کا لوگ ہے اس بنا پر اس کی سخت اور طے اور رہے گی یہ اپنے فیصلے میں جب اس کو پہنچا دیتے جو طریقے مردہ جو طریقے غلط اللہ کی طرف سے صحیح نہیں چاہے وہ دہلیت کا طریقہ ہو اور چاہے اور بھی غلط مردہ ہو غلط کا نام نہیں یہ ساری طریقے مردہ ہے مندہ جب مر جاتا ہے پر صلیح پر صلیح hey pa. Pa. تو قبرستان تک تو جانا ہوتا ہے اور جنڈا بھی جاتا ہے قبرستان تک اور مانگے بھی جاتا ہے زندہ تو اپنے اندر کی طاقت سے جاتا ہے لیکن مردہ چار کے کنہے پر کرایا جاتا ہے اس کو کنہے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے کہا کیوں سے مردہ ہو چکے ان کے لیے بوٹ کا کندھا مال کا کندھا لڑکیوں کا کندھا اسپتالوں کا یہ سارے کندھے بندوں کا کندھا دم کر کے کسی کو اپنے طریقے میں داخل کرنا تو میں نے ان ساری کندھوں کی ضرورت ان طریقوں کے لیے جن کے اندر سے جان نکل چکی اور جس طریقے میں جان ہے خدا کی طاقت ہے اور خدا کی سے ہے شکتا اندر کی طاقت سے چلے گا اگر مسلمان اندر بھی مان جی ہے تو اللہ سمے میں سکیتا چل رہا ہے اس کے سے اس کے چہرے کو دیکھ کر طریقہ پہلے گا اس دیکھیں گے تو طریقہ پہلے گا اس کو دیکھیں گے تو طریقہ پہلے گا وہ دین شروع ہوگا ان کی چاہے گری باتوں میں خوش ملی آ جائے ادل میل جیسا آدر ہم بات جیسا آدر شوہی جیسے بات کے اندر چاہے خوش ملی آ جائے دن پیدا نہیں ہو مانداروں میں آ جائے تو دین گا ادل دمودھوں کا شدید جیسا ماندار اصل جیسا ماندار شاستری میں وہ مبارک آ جائے تو شاستری دین پہل جائے گا یہ سنکر میں روزی تو وہ تباہ جو ہے وہ تو اپنی طاقت کر دے شکریہ وجود انسان میں ہو صرف کتابوں میں نہ کتابوں میں سارا اسلام کے سلمان میں نہ تو چاہیے ہونی جی. جی. تو سارا یوروپ کہتا ہے کہ جان تریتا تو پورا یوروپ کشتی کہ اسلام سے بہتر کہ کیسے لوگوں کو کیسا اونچا افراد سارا بنا کیسے اچھا لیکن یوروپ کا نظریہ یہ اسلام پہلی سدی کے لیے چوتھویں صدی کے لیے نہیں یہ غلط ہے جیسے اسلام پہلی صدی کے لیے چودہ سدی کے لیے بھی ہے بیسویں سدی ہے اور پیار تک کے ہے تو یوروپ ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ اگر اسلام چودہویں صدی کے لیے بھی تو پھر مسلمان اسلام پر کیوں نہیں چلتا طریقے پر کیوں اس کا امرجم ہے اس کا ہمارا منجوان اس کا کچھ نواز ہے کہ چودہویں صدی میں مسلمان اسلام پر نہیں چل رہا طبیعت کے حرص اسلام کی جو بات ہے اس پر تو نہیں چلا بلکہ یورپین رو فیملی اس کو یہ سمجھ گیا کہ چودہویں صدی میں ہمارا تجربہ پہلی سدی میں تمہارا رہی تھا پہلی سدی میں اسلام نہیں چل سکتا ہے اس کا ذہن لیکن جب سے جماعتوں میں نقل و ہوئی اور امرت میں زندگیاں سامنے آئیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے مالدار ان کے غریب ان کے چھوٹے ان کے بڑے ان کے تاریخ ان کے بوڑھے ہر سب کا اسلامی زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کے لیے نتائج اور ان کی بھوک دیکھ رہا ہے کہ ہم بنا بنا کے لوگوں کو لوگوں کو نہیں روشن کیا اور انہوں نے جو زندگی مبارک دیش کے لیے ایمان کیا ان محنتوں سے تو کے اندر آدمیوں کے نے کیا جس ملک میں بوت اور پساس جاری اللہ نے اپنے کرم سے ڈرائے ہمیں دوسرا پورے آلم میں وہ چیزیں کے لیے نکل گیا گیارہ آدمیوں کے خاطر کیا ایک چیز دیکھ کر اس کے دل میں آسم کا پیدا ہوا کہ گیارہ آدمیوں کے پتل پر جنم کا جو آزاد اتنا ہوگا اور جو بڑے بڑے ساتھ اوپر جیسے اور سچوں کی طرح جو کارڈنگ مجھے جو اللہ ندی نے بتایا جان کے اندر اسے دااہر کیا جائے گا تو اس کی ایک بہار کم ندی کی اور بہار کے برابر ہوگی اور اس کی کھان اتنی موٹی ہوگی کہ اگر اس کے اندر تین رات تک تک جا کے گھال ہو اتنا لمبا چوڑا بدل کر کے چاروں طرف سے ساتھوں اور کا کا اندھیرے کا ستانا اس آگ میں اندھیرا ہوگا دھوپ اور پیاز کا ستانا اتنی بھوک لگے گی کہ دانتے دار درختوں کو کہاں سے کھا جائے گا ہرک پہ پھنسیں گے پانی مانگے گا اتنی پیاز لگے گی کہ تھوڑا و گھر پہ پی جائے گا اور تکنیا اس کی پٹ کی پڑے گی جنگیروں میں چکا ہوا ہوگا بڑے پڑے سے رہے ہوتے. چیز لگا ہو کر کیسا تیرے نبی نے پہلے سے بتایا تھا ہم نے نہیں مانا ایسا دنیا کے سب واپس بھیج اب ہم تیرے نبی کی بات کو مانیں گے اب ہم غلط کام نہیں کریں گے ہم صحیح کام کریں گے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیں اب ہم تیرے نبی کا دمن پکڑنے کو تیار ہیں اللہ کے نبی کیا سوروپ ہے بنا سکون ضلع کے ساتھ دنیا میں پانچ بہت بات بھی تو پتا گیا اور تمہیں اللہ کی پتا تو ہاں کہیں اب کروڑ ہر کروڑ لاکھ تو ایسا کو چکا لگا ایسا کسی پتار تو ہاں یہ بھی آنے والے ہیں ساری رنگ لائن کو ختم ہونے والی نہیں لیکن یہ صلی اللہ اس کو سہی کا چھوٹے گا اور اس کو چھوٹنا پہنچ جائے تمہاری مدد ہو شیطان کو کہیں شیطان جب میں کر فرشتے کی. از کو کہے گا میں بلا مدد کروں گی میں کچھ نہیں کہہ سکتا برش کے پیشتے بہت کی ہوگی ایسا آسان کرتے ذرا کو آسان کرتے اس کا بھی کہے گا المیاتی تم تمہارے پاس ڈرانے والا مردی تم پہلے نہیں آیا تھا آلو بلا ندی روم ہمارے بٹر آنے والے لیکن ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا جنگ دوتے ہیں کچھ نہیں ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا سمجھے سمجھے لوگ یہ سمجھتے تھے انتم جا کے بنا دیں جان میں ساتھ نہیں دیتے شیتان ساتھ نہیں دے رہا چاہے بھی خود بھاگ چاہ نہیں بھاگ سکتے بڑے بڑے لے ماں جان میں دروازے بندے ہماری چیتا بھاگنا چار رہے تو نہیں بانٹ سکے بھاگنا چار رہے جی نہیں بانٹ سکے سے بڑے بڑے چوہریوں نیتاؤں سے کہیں گے کہ تمہارا ساتھ دکھا وہ کہیں گے کہ ہم کو جو تم سے زیادہ اثر رہا ہے ہم کیا ختم ہو یہ چھوٹے بڑوں کے دعائیں انہوں نے ہم کو غلط راستہ دکھایا اور انہوں نے اپنے ہردے مانڈو کے لیے پشو اپنی اجڑیاں بھرنے کے لیے پشو اپنے لینے کے لیے ہمیں اللہ کے اچھا غلط راستے کو چلا دیا کہیںنا شا آتی ملاتا بران ایسا ہم نے اپنے کوئی پڑھی بڑے غلط راستہ دکھایا ہمارے جمنی ہو ہمارے ان کو غلط راستہ دکھا تیرے راستے کو نہیں جانا اچانک شیطان ساتھ نہیں شیطان بریش دیتا ساتھ نہیں دیتے اور بہت نہیں دیکھتے بات نہیں دیتا سامنے جنت ہوگی سامنے جنت ہوگی بیچ میں جو جنمیوں کو جنت دکھائی دیں گے وہ جنت, جنت جو دیکھیں گے اس کے اندر بہت مزے ہوں اور یہ لوگ جو دنیا میں دین کے واسطے تکلیفیں اٹھاتے تھے حلال حرام کا خیال رکھتے تھے کاروبار کو حرام طریقے پر نہیں کرتے تھے پانچ وقت کی نماز کرتے تھے رضا جھٹا تن کرتے تھے اللہ کی دین کی دعوت کا کام کرتے تھے مشترے اٹھاتے تھے خصین بات شبیاں برداشت کرتے تھے رشورتیں چھوڑتے تھے جنا سیدھا سادہ ہوتے تھا لوگ ان کی تعلیم کرتے تھے کوئی میں شادی برداشت کرتے تھے اللہ کے کو پورا کرتے زندگی بسر کی جب میں کو دیکھا جو مجھے بڑے مزے میں کشم مزے میں بیٹھے ہوئے اویت کی ہوں سر اور تمہاری دیبیاں میں بھی اگر بات میں کہتی ہوں اس میں عورتوں کے اندر تعلیم کرتے رہیے میرے بھائی عورتوں میں جب اپنے گھر کے عورتیں بچے ہیں ان میں بھی ذرا کبھی کے نشان پڑھتے رہیے تاکہ شوق میں نہ ہو آحت کا نہ حال کا تاکہ وہ عورتیں بھی بے چارے دیندار بچے آپ کے بچے بھی زیندار بن جائیں تاکہ پورا زیادہ جنگل کے ساتھ میں جا رہے ہیں جنگل میں جاری چوٹی پکڑ کے کے درج میں ساری عورتوں تک باتیں پہنچا سکتا میرے بھائی تو ان کی میاں رحم کرنا ان کے خدا کے واسطے گھر کے اندر تاریخ کروڑے روپیے کرو گے تمہاری بیوی جنگت میں گئی جیسے ہماری بیوی جنگت میں گئی یعنی اس لیے ہمیں خوشی ہوگی سمجھنا تمہاری بیویاں تمہارے بچے تمہاری بہتانی سب جنگت میں جائیں ان میں تین داری لڑائی جھگڑا مت کرنا سے جب میرا بہت شما گزر کر بہت محنت کے ساتھ کتابیں پھنستے دل درد ہوتے رہیں گے مجھے میرے ایمان کر دوں گی کر سکوں کو بیوی نماز پڑھائے گی پردے پڑھائے گی وہ خود کھڑا کے دینداری پرائے گی پھر دوسروں کے دل کر چھوڑ کر بھی اس داری دہلی پر گی اور میں ہماری بیویوں کو بچوں کو باپ کو ہمارے سارے خاندان کو اور میں پورے آنند کو دیکھ کر ہم جنت میں اثر ایک چیز یہ ہے پانی اور ہوا وہاں کی بڑی عجیب ہوگی پیشے ہاں پانی وہاں کی ایک تو جنتی میں جن جنت میں داخل ہوگا تو اس کا بدن سات ہاتھ کا ہوگا پچاس ہزار سات بہت بڑا بدن ہوگا آج بڑے کے بڑھا رہے جن کا وجہ بھی بڑا ہوگا وشیش رضا بھی نہیں ہے جنتی کا سات سا ہاتھ ہوگا اور جنت میں جانے کے بعد جوان کبھی ختم نہیں ہوگی اور کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے بڑی ہائی اور کھانا پینا جو ہوگا وہ پیٹ میں جلدی گندگی نہیں بنے گا خوشبو نٹان کی کھانا اگر خوشبو پسیدہ نکلا کھانا اگر جتنا کھا لو کوئی تکلیف میں بالکل نہ کھاؤ کوئی تکلیف نہیں اس لیے تکلیف دینے والی جنت پہ نہیں پیاز کی جنت پہ نہیں نیند میں جنت میں نہیں نیند جنت میں نہیں نیندہ موت کی مہنگے ہے موت نہیں تو نیند بھی نہیں نیم پوری ہوگی صدر میں اور بھوک ختم ہوگی ناشتے میں واش کے ساری کے نیچے کا نشا کے بات میں بیان کیا تھا بہت نہیں کہا تھا کسی اور جھنڈا نہیں ہاں تھا ہاں کا گزارا بیان کرتے ہیں کا کون سا مزدور بنانے لندن میں بھی تھا تو ناشتے میں تو بھوک ختم ادر میں نیند چوری بوجھ پوشر میں گاس ختم جنت کے داخلے نہ دھوک نہ پیاس نہ مین جھگن لگن آگے جھگن لگن کشن جتنا گڑ کوئی تکلیف نے مت کھاؤ کوئی اللہ نے جنت نے کیسا بنایا مکان نے بنایا ایک ہی کا ایک چاندی کی ایک ہی کی جوڑنے کا گارا مشق کا جنت کی زمین جنت کی زمین کی مٹی صاف کی اور کنکڑ اور پتھر ہیرے اور جوان ہاتھ کے اور جو داخل ہو گیا کبھی نکل گیا نہیں اللہ کہتے حال کی نفیہ والا ہمیشہ کے لیے میں نے داخل کر اور خود آدمی بھی نہیں کہہ گا کہ نہیں جنت سے نکلنے دے تو لائے بہت آدھار والا لائے بہت آدھا ہی نہ اللہ نکالے مانگا ہو گیا برابر اچھی طرح لیکن اس کے اللہ تعالیٰ نے ہماری مال ہمارا ہر مل جہاں جان مال لگانے کو کہ وہی لگانا ہے جنگ کے بدلے میں ہماری جان مال اللہ خرید چکا ہماری جان ہماری نہیں ہمارا مال ہمارا نہیں اللہ کا جہاں جہاں لگانے کو کہے وہاں لگائیں گے یا پھر کی تو اللہ تعالیٰ دود کی محر پانی کی شراب کی نہر شہد شراب بہت برادری کرنے والی نہیں مزہ نہ کر گندی شراب ہوٹل وہاں اور خدمت گزار رہا ہندو بہتر تو دیکھے گا ایسا وغیرہ جسے مدارس لے کر آ رہا ہے گماری ان جا رہا ہے نئے من کر رہا ہے جا چھوٹے میں چھوٹی میں جنت ہوگی وہ پوری دنیا سے ڈس نہ ہوئی جنت ہوگی اَسی ہزار بہتر پورے ایک ستر ستر جوڑے کہ وہ کی پڑی جگہ کے پی آسمان سے زمین وکاس گراج میں تو پوری دنیا کا سب جائے اور آسمان سے زمین وکاس کا پانچوں کا رشکار دیش میری پانچوں کو دور دے رہے ہیں جب آپ میں گھر بتا دیتے آپ کی ہونے چار چار وقت ہوگی کہ اگر اپنی ان کی تکلیف پوروا زمین روپئے بھی جانور دکھائی <سؤال> رہا ہے ہے ان سے تو اس کے میں جنگ پر نرشت کم جنگ جنرل پر اسی بات اپنے ڈاکٹر اور بڑے بڑے آنکھوں کی and uncertainty when something seems hard... not flesh and miroids <laughs> are not because of earlier cards, but they also become a mess of things, and hope that with newàng- estos can all be yours, because the sound of a gradual and unhealthy in incentive to us are not because of the either Yeah, <laughs> exactly. موتوں کے ممبر چین کے ممبر فالی کے ممبر پبلس ممبر بڑے بڑے ہوں گے ہوں گے داخل کریں گے چودہ تین دور ہوں گے اور اللہ کے دورے میں تکلیف کشم نہیں پہنچے گی جیسے چودہ جیسے چاند ہونے کی کوئی تکلیف گھٹاپی بھی نہیں ہوتی گھٹاپی نہیں ہوتی اور اللہ سارا کروائیں گے میری اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جو ہوں گے مطلب ممبروں پر ہوں گے اور اپنے جیسے جو چھوٹے ہوں گے اللہ داخل کردے تو مشکل کے تینوں پر ہوں گے اور اللہ کو دیکھنے میں تکلیف کسی کو نہیں پہنچے گی جیسے سورج جیسے چاند کو دیکھتے ہیں کوئی تکلیف دھکا پھیل بھی نہیں ہوتی ایسی دھکا پھیل نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں گے بہت رحم و کرم والی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتوں کو کچھ چاہیے تو کہ اللہ کیا مانگے پینے کے لیے دودھ کی شہد کی پانی کی شراب کی نہریں ایسی نہیں لمبے لمبی لمبی بوتل کے دسترخان پر رکھ دی اسے ایک آدمی ایک بوتل بھی نہ پی سکے زیادہ پیے تو تکلیف ہو جائے اور نہ پیے بات ہو تو طبیعت نہیں بھرتی پیٹ بھر گیا تو آدمی ہنسرتی جی کیا چلتے ہائے اگر اگر پیٹ میں گنجائش ہوتی تو ایک بوتل اور پی لیتا یہاں ہے پیسہ ہے اللہ جب جلال ہوا مانوال ہوں کہ مہمان ہوں گے جنتی سارے مہمان خان تو اللہ سب کچھ تھی نے دے دیا کپڑے دے دیے کھانا دے دیا, دی دیا, دی دی دیا, دی دی دیا پینا دی دیا مکان دے دیا سیر و سیاحت کی دی سواریاں دی دی اب ہم سے کیا مانگیں تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں ایک نعمت اور دیتا ہوں انکہ کیا؟ انکہ یہ کہ میں تم سے راضی ہوں گے یا کبھی ناراض نہیں ہونے کا ہون بڑی مزید پھر اللہ تعالیٰ ایک جنتی سے یوں پوچھیں گے کہ فلانی جنتی ان کا جی ان کے دنیا میں تھی فلاں ایک نامناسب کام نہیں کیا تھا کیا تو جنتیوں کہے گا کہ اللہ نیا کیا آپ نے معاف نہیں کیا تھا کیا مجھے تو اللہ تعالی کہیں گے اگر میں معاف نہ کرتا تو جنت پہ کیسے آتا کیا مزہ تو میرا یوں جی ہے سارا مجمع پوری دنیا کو لے کے جنت پہ چلا جائے آمین لیکن اس کے نا محنت کیوں یہ محنت جو ہے نا یہ چلے تین چلے چھ چلے, چلے.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 تو ہم اگر امریکہ جائیں آسٹریلیا جائیں پوری دنیا میں پھرے مقام پر کام کریں میں نے بھائی گڑبڑ میں تمہیں کہہ دوں ہم نے یہ سنا کہ انگلینڈ میں مقام کا کام بہت کچھ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہاں؟ مکان کا ہونا چاہیے مقام کا ہونا چاہیے مقام کی تعریف ہوئی چاہیے مکان تین تین دن مہانہ نکلنا چاہیے بڑے نئے نئے لوگ تمہارے ہاتھ چڑھیں گے خود دن کا کام کریں گے تو تمہیں سوال ملے گا اس باہر بھی دیکھ لو مکان پر بھی کام کرو دونوں کو اچھا بھائی یہ بہت شفت اور پیار کی جی بات ہے اگر یہ بات غلط بھی مشت, ہم لوگوں تک پہنچی ہے تو کوئی بات نہیں تم اسے اور زیادہ غلط ثابت کر دو یعنی مطلب یہ کہ جتنا تم مکان کا کام کرتے ہو اسے اور زیادہ کر دے دو تمہیں کوئی ہمیں دکھانے تھوڑی کرنا تمہیں تو اللہ بھی نہیں کرنا میرے بھائی اگر کر رہے ہو نا اس سے زیادہ کرو اس میں اور کیا اس میں اپنی کیا ناط نیچی ہو ہمیں تو کام کرنا اللہ بھی نہیں کرنا ہے تو خیر میں یہ کا رہا تھا کہ یہ جنت کے سارے مناظر جنت کے سارے مناظر اور ایک بڑی بات یہ کہ پھر نکلنا نہیں کبھی زمین آسمان کو رائے کے دانوں سے بھر دو زمین آسمان کا پورا حال رائے کے دانے سے بھر دو ایک دانہ ہٹاؤ ہزار سال کے بعد دوسرا ہزار سال کے بعد تیسرا یہ سارے دانے کتنے کتنے زمانے میں ہٹیں گے اتنا زمانہ جنت میں رہنے کے بعد بھی نہ جنت ختم نہ جنتی کی زندگی ختم اس کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ میں شام کرنے کے وقت جو ہے تھوڑا سا دنیا کا ہے اس میں کام کرنا ہے اس میں ہم لوگ غلط کام نہ کریں صحیح کریں اور صحیح کام تو دنیا کا غلط ہے تو خیر میں بات یاد کر رہا تھا کہ گیارہ آدمیوں کا قاتل یاد رہ گیا نا مجھے الگ ذیم کسی کا مریض ہوں آج آدمی ہوئی جاتا ہے ظول ہو جاتا ہے راستانی آدمی رہتا لیکن بھائی اللہ کی اور آپ حضرات کی توجہ اللہ تعالیٰ کا فضل یاد آ گیا گیارہ آدمیوں کا قاتل جب جماعت میں نکلا ساری باتیں اس کے سامنے آئی دل میں یقین بنا بہت رویا اللہ کے سامنے اللہ گیارہ آدمی میں نے قتل کیا اب جہنم میں اتنی تکلیف مجھے برداشت کرنی پڑے گی اگر ان کے بدلے میں شرح کے اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو کم سے کم ان کا حق تو معاف ہو جائے اور رہا تیرا استعری میں توبہ کروں گا تیرا حق جو ٹوٹا اور تیرا حکم ٹوٹا استری میں توبہ کروں گا تو بڑا مصول ہو رہی میں لیکن ان بندوں کے حق کی سانس گردن مجھے دی جاتا ان کا بھی حق ہو جائے گا میں تو جنم سے بچوں گا میں. یہ سوچ کر سب کچہری میں گیا کچہری میں بھی. یہ قصہ اس مبارک ملک کا ہے جس مبارک ملک میں حدود القاست جاری, جاری ہے اور ابھی تازہ تازہ جاری اور اللہ اسی جائے جائے جائے جا سے جاری رکھے میں جا کے اس سے کہہ دیا کہ گیارہ آدمی یہ نام اور ان تاریخوں میں میں نے قتل کیے جو کنتا تھا ہاتھ لیا تھی کسی کو لہذا مجھے قتل کر دو میں جہنم کی آگ سے مچ جہنم کی آگ سے مچو قاضی مسلمان شہری قاضی اس نے کہا بھائی وہ گیارہ جو مر چکے نا ان کے رشتہ دار آ کر اگر ایک کا رشتہ دار بھی کہے کہ ہم قصاص لینا چاہتے ہیں تو ہم تجھے قصاص میں مار سکتے ہیں ورنہ ہمیں حق نہیں تجھے مارنے کا تاریخ کریں وہ گیارہ کے رشتہ داروں کو بلایا وہ لوگ آئے جی جن نے ان سے کہا کہ سب میں کوشش اور یہ آدمی تبلیغ میں جا کے بہت ٹھیک ہو گیا اتنا بدماش آدمی اتنا ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کو مال باور کے جواب میں ہمارے لیکن آپ تو پتا نہیں تو پتہ نہیں کتنے ڈاکو یہ آدمی کتنے کو راہ راستہ لانے کا ذریعہ بنے گا اس کا اللہ ہم کو سواب دے گا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 تو وہ بھی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اسلام جیسے پہلی سدی کے لیے ہے ویسے چودہویں صدی کے لیے بھی ہے کیونکہ آملن مسلمان کی زندگی بننی شروع ہوگئی کی سمجھ میں آ گئی بات اس بنا پر میں یہ آس کرتا ہوں کہ یہ جی اسلام اور یہ دین حقیقت اپنے دنیا کے اندر پھیلنے میں نہ تو ملک کا محتاج نہ مال کا محتاج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 غلط کام نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو فوراً پودا کر دیں اللہ سے معاشی مانگ لے گا اللہ سے مجھے معاف کر دلکی دین اندر کی طاقت سے اچھا پھیلتا ہے اور اندر کی طاقت قربا دشا تیار ہوتی ہے دین باہر کی طاقت سے اچھا نہیں پھیلتا ملک اور مال والے دین کو پھیلا بھی نہیں سکتے اگر دین حقیقتاً وجود میں آ گیا تو ملک اور مال والے اسے مٹا بھی نہیں سکتے بالکل وہ تو اندر کی طاقت ہے وہ قربانی سے پیدا ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر پیدا کر دی اور ان کے ہاتھوں دین پھیل گیا اور آج میں کہتا ہوں یہ جو ہماری جماعتیں کام کر رہی ان کے ہاتھ میں نموش ہے نا ہے اللہ کا دین پھیل رہا نہیں پھیل رہا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 کہ سب وہ لوگ مال کے ذریعے یوں کرتے ہیں وہ لوگ گھل کے ذریعے یوں کرتے ہیں چلو تین ایسا ہی کوئی اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے ہائی جہاز والا یوں کہے کہ جب یہ بیل گاڑی لے کر جا رہا ہے بیل سے اس کی گاڑی چل رہی تو میں میرے ہائی جہاز کو بھی میں بیلوں سے چلاؤں گا اس لیے اگر پیٹرول کا پیٹرول کا جو है ہے بڑھ گیا اور یہ جو اڑانچی ہے یہ بھی تنہا زیادہ مانگتا ہے پائلٹ کہوں کیا کہوں مجھے تدامی اڑان سے کہتا ہوں میں سمجھتے سارے میں اور اسی طریقے سے جو ہوائی اڈہ ہے اس کا کرایہ بھی زیادہ دینا پڑتا ہے اور بینوں کے چارے کا خرچہ بہت کم ہوگا لہٰذا اب سے اپنے ہائی جہازوں کو ہمیں بینوں سے اڑانا ہے جو آدمی اسلام کے پھیلانے کے لیے ملک اور مال کا اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے وہ گویا ہوائی جہاز کو بینوں سے اڑانا چاہتا ہے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 کوئی اشارے اشارے سے بات کرنا زیادہ تھوڑی کبھی کہنا چاہیے تم انگلینڈ والے کو سمجھ جاؤ گے ان شاء اللہ ہاں حالانکہ سب کہہ دیں سب کہہ دیں کہ میرے ہاتھ بھی کیا ہے اگر بتا دیں تو سب انڈے تیلے پر یہ بتا دیں کتنے ہیں تو پانچوں کے پانچوں تین چھوڑا کیا بتا چارہ ہی کہہ دی یہ بات نہیں ذرا تھوڑی نیند اڑانی کی چہرا مجھے دیکھا معذور کے چہروں آنکھوں میں نیند کا آسار مجھے محسوس ہوئے اگر چرم دن کوشش کی ہے کہ سوتے نہیں تو تھوڑا سوچتے ہی بہن پھر امی سن لو یاد رکھیو میرے محترم دوستو ہائی جہاز بہنوں سے نہیں اڑ چاہے سولہ لگا بیل گاڑی دو بہنوں سے بھی چلے گی اسی طریقے سے سچا تین اپنے پھیلنے میں نہ ملک کا محتاط نہ مال کا محتاج بلکہ ملک اور مال والے اپنے پنکنے میں اور اپنے چمکنے میں اور اپنے کامیاب ہونے میں سچے دین کے محتاج ہیں دین ملک مال کا محتاج نہیں ملک مال والے دین کے محتاج ہیں اگر ملک اور مال والوں کو جنت میں جانا ہے تو وہ دین لے لیں اور دین جو ہے اپنے بھیجنے میں نہ ملک کا محتاج ہے نہ مال کا محتاج ہے ابراہیم علیہ اسلم کا پچہ یاد علیہ سرم کا یاد رکھیو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر نفی یاد رکھی ایک بات رہ گئی ذہنوں میں آتا کہ حضرت عمر کے پاس تو بہت بڑا ملک تھا اور حضرت عمر اتنا رض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی بہت بڑا ملک تھا اس کا ہم انکار نہیں کرتے ان کے زمانے میں جو دین پھیلا ملک کی وجہ سے نہیں پھیلا بلکہ اندر کی مایا بنی ہوئی تھی اس کی وجہ سے پھیلا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 کہ اگر ملک ہمارے قدموں میں آ جائے تو ہم اس میں بھی تین کو چلا سکتے ہیں اور اگر گھر ہمارے قدمے میں آ جائے تو گھر میں تین کو چلا دیں گے رشتے داروں میں تین کو چلا دیں گے اپنی ذات پر ہم تین کو چلا دیں گے دن کو تو جہاں رہیں گے وہاں ہم چلاتے رہیں گے ملک ہاتھ میں آنے کے بعد ہم ملک کے رنگ ریڑیوں میں نہیں پھنسیں گے بلکہ ملک میں ہم تین کو چلائیں گے پیسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں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 تو بھی یہ نمازوں کو قائم کریں گے زکاتوں کو ادا کریں گے بھلی باتوں کو حکم کریں گے بری باتوں سے روکیں گے تو رنگ کا مقصد ملک کی رنگیڑیاں نہیں بلکہ اس ملک کے بسنے والے انسان انسانوں کے دلوں میں تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے یہ مانا ہے فتح کی کا یہ مانا ہے فتح شام کی۔ یہ مانا ہے فضے مکہ کی۔ زمینوں کا انتظام بھی کیا انہوں نے مجبوری کے درجے میں لیکن اصل باغ رکھنے والے انسانوں کے قلوب کا اللہ کی طرف و توجہ ہونا دلوں کو فتح کرنا ہے دلوں کو فتح کرنا ہے اور جنہوں میں فتح کرنے والا کام آج آپ بھی کر جماعتوں میں جا جا کر جون سے ملک میں چلے جاتے بھاگے رہنے والے انسان میں دل فتح کر لیتے یہاں تک کہ وہ آپ اپنی جانی ماری قربانی اسلام کے لیے پیش کر دیتا ہے اور دور دراز ملکوں کے لیے وہ نکل جاتا ہے اللہ کے دین کا دائیں وہ بن جاتا تو اس کے اعتبار سے آپ بھی ملکوں میں فتح کرنے والے ہوں ہاں اس ہے ہماری ساتھ حکومت تو ہمارے ہاتھ میں آئی دنیا ملک کا سارا نظام ہاتھ میں یہ جائیے چھلکا اور اس ملک کے بچنے والے انسانوں میں دین یہ ہے اس کے اندر کا گدا تو بات مرتبہ اللہ ایسا پھل دیتے چھلکے گودے کے ساتھ ہے نا اور بات مرتبہ یہ کہ بھائی چل چھلکا دوسرے کے ہاتھ میں سے گودا تیرے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت رحم کے لئے کو اللہ نے ظاہر ملک دے دیا سندرا اور گودا بھی دے دیا ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں کے ہاتھ پر اللہ نے رحم کیا ظاہر ملک نہیں دیا خود دوسروں کے ہاتھ پہ دے دیا اور اندر کا گودا تمہیں دے دیا جاؤ اور اندر گیزے لو اور اندر گھس اور گھس کے اندر پتر کے اندر سے آدمی نکال لو کی طرح اور کے انہیں پھر زندگار بنائے پھر بھی اندر داخل کر دو پھر وہ اندر ہی اندر گدا نکلتے رہیں گے گدا نکلتے رہیں گے جب بھی تو تین سو مسجد کیا ہوا؟ اب تو تین سو سے بھی بڑھ گئے ہوں گے تین سو سے بڑھ گئے ہوں گی تین سو تو سالا دور جی لوگ ساتھ, ساتھ کیا تھا جس انگلینڈ میں صرف ایک لندن میں مسجد تھی اور وہ جی اتوار کے دن کھلتی تھی آپ انداز لگاؤ اس انگلینڈ میں سات سو سندر وہ کیا تھا چھلکا دوسرے کے ہاتھ میں اور گوٹا تمہارے ہاتھ میں ملک کا چلانا درد سری دعوت اور عبادت دل کی بہار دل کی بہار تمہارے ہاتھ میں اور درد سری دوسروں کے ہاتھ میں اب رائے کا تانیہ کہ وہ بھی دیتے دے ہمیں میں خطرہ ہے میں خطرہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ تم میں اور ہم میں اشتعد نہیں صلاحیت نہیں اقتدار کی حماس پہ لڑنا شروع کر دیں گے دین پھیلنا بند ہو جائے گا چھڑکے میں اٹک جائیں گے رنگ ریڑیوں میں اٹک جائیں گے اچھے کھانوں اور کپڑوں میں اٹک جائیں گے خدا یہ دین کا کام نہیں کریں گے اللہ نے دیکھا کہ یہ بچار ایسے کمزور ہیں کہ جو چھلکے میں اٹک جائیں گے آگے بودے تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے تو اس بنا پر اللہ تعالی نے یہ کر دیا کہ چھلکا دوسرے کے ہاتھ پہ دے دیا اور بودا تمہارے ہاتھ میں دے دی ان میں اشتعد پیدا ہو چکی تھی اللہ تمری پد الرزیز رحمۃ اللہ وہ بات یہ سال رو کے اندر سے بن چکے تھے اس بنا پر انہوں نے چھلکا بھی دے دیا گوجا بھی دے دیا اور تعریف بھی کر دی کہ یہ لوگ چھلکے میں اٹکنے والے قسم نہیں ہے یہ کچھ ہی میں رہنے والی قسم ہے جو آیت کریمہ میں نے بڑی سمجھ میں آنا میرے بھائی خوب اچھی طرح اس بات کو ذہن میں رکھ اچھا بھائی اب میرا وہ جو مضمون شروع میں نے کیا تھا کچھ کو ذرا پورا کر دو میں نے کیا قسمتیں بتائی کی نا میرے بھائی یاد رہیں کہ بھول جاؤ گے کیا قسمتیں ایک تو حیوانیت والی نسبت جس میں کھانا کمانا آ گیا دوسری فرشتوں والی نسبت جس میں عبادت آ گئی تیسری خلافت یا خدا بندیاں والی نسبت جس میں اخلاق آ گئے اور چوتھی نیادت انبیاء والی نسبت جس میں دعوت آ گئی تو ان چاروں میں ہماری جان اور ہمارا مال خرچ ہو گیا ہم ہاں اسے کھانے کمانے کو منع نہیں کرتے لیکن آج ساری طاقت جو کھانے کمانے میں لگ گئی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 حدیث کا احترام حدیث کا احترام ہمارے ذمے میں اس میں قید لگائی کہ زیادہ بچے پیدا ہوں اور سارے آوارہ اور بے دین بنے یہ کوئی زیادہ کمال نہیں ہے اگر یہ کمال ہوتا تو مچھلی کے بچے ایک وقت میں ہزاروں پیدا ہو جاتے ہیں خانہ بنانا اگر کوئی کمال ہوتا تو ہمارے یہاں کبوتر خانہ بناتے ہیں درختوں کے اوپر طے خانہ اگر بنا لینا کوئی کمال ہے تو ہمارے یہاں چوہے اور گھوس بھی طے خانہ بنا لیتے ہیں یہ کوئی انسانی کمال آپ کی سی بجلی کی فٹنگ اگر کوئی کمال ہے تو ہمارے میاں پرندہ ہوتا ہے بہت بڑھیا قسم کا وہ بناتا ہے اپنا گھونسلہ اور اس کے اندر رات کو چمکنے والے ایک ہوتا ہے جانور پتنیا ہوتا ہے کہ جگنی جسے کہتے اسے فٹ کر کے ایسی روشنی کر دیتا ہے اپنے اس کمرے کے اندر کہ حیرت میں پڑتا ہے یہ انسانی کمالات میں سے ہاں انسانی ضروریات میں سے کھانا پینا بیونی بچے انسانی ضروریات میں سے اس میں لگنا بقدر ضرورت اور اصل طاقت ہماری لگی گی کہیں پر جس کے بھی اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ ہے عبادت اور دعوت جس کے بھی اللہ نے ہمیں پیدا کیا اگر ہم خدا کی عبادت کریں گے تو جانوروں کے زمرے میں سے نکل کر فرشتوں کے زمرے میں آ گئے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 فرشتہ لاکھوں ساری عبادت کرے خلیفہ نہیں بن سکتا اس میں استعداد نہیں انسان میں ہے یہ اسے ساٹھ ستر سال میں خدا کا خلیفہ بن سکتا ہے اور جب اس کے اندر خلافت خدا بندیہ کے جواہد اجاگر ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر اخلاق آتے ہیں اور اخلاق کے کیا بنا کسی کا کام کر دینا بغیر کسی معاوضے کے اس کا نام ہے اخلاق اللہ کے لیے کسی کا کام کر دینا بھوکے کا کھلانا ننگے کا پہلانا بے شادی شدہ کی شادی کر دینا کسی کو مکان بنا کے دے دینا کسی کا کاروبار نیچے اتر رہا ہو تو اس کے کاروبار کو اوپر کر دینا یہ سارے اخلاق ہیں یہ اس انسان کے اندر آتے ہیں یہ وہ پھل ہے اس پھل کی طرف سب کا رجوع ہوتا ہے دعوت زمین ہے ایمانیات جڑ ہے پورا دین درست ہے اخلاق پھل ہے اور اخلاق رس ہے آخری چیز جو ہے وہ اخلاص ہے اس کے اندر کا رس ہے وہ رش کے لینے کے لیے زمین خرید یعنی اللہ کو راضی کرتا یہ تو آخری چیز اخلاق اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ یاد رکھنا اخلاق تو آپ کو غیر مسلموں میں بھی ملیں گے لیکن وہ اغراج کے ماتحت ملیں گے اس کے ساتھ گرد ہوگی اور مسلمان سچا پکا اگر اہلاد برتے گا تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے برتے گا اس کے دنیا کے جڑ گروز پر تب اخلاق بنے اس کے بغیر اخلاق نہیں بنتا گزرے کا ہمارا استفا ہوا احمد آباد کے چند رکشہ والوں نے آپس میں بیٹھ کر طے کیا مہینے کے انتیس دن تو کرایہ دیں گے ایک دن اللہ کے واسطے تو احمد آباد کے ہو ہاں. ایک دن ایک دن ایک دن کا کرایہ اللہ کے واسطے چھوڑ دیں گے یہ دی انہوں نے طے کر لیا ایک رکشہ والے کا قصہ سنو دوں ایک عورت آ کے بیٹھے اس کے اکشے میں دن وہ اللہ کے لیے والا تھا اتری تو اس نے دو روپے پیش کی کرایہ ایک روپیہ چالیس پیسہ ہوا تھا رقشے والے نے کہا کہ آج کا دن میرا اللہ کے لیے وہ عورت کہنے لگی ہسپتال میں کسی کی تیمارداری کے لیے جا رہی تھی میں غریب ہوں واپسی کا کرایہ نہیں تھا بڑا فکر تھا اللہ تیرا بھلا کرے تو نے مجھے سے کرایہ نہیں لیا ایسی دعائیں تھیں کہ وہاں وہاں اس کو دعا کر دے رہا تھا اللہ کے لیے اس نے کیا اس کے بعد ایک جج آ کر بیٹھا کچہری پر اب جج آ کر جو بیٹھا وہ آگے جج آ کر جو بیٹھا جب وہ اترا کچہری پر تو تین روپئے کرایہ ہوا تو اس رکشا والے نے کہا کہ جج صاحب آج کا دن میرا اللہ کے لیے وہ جج ہندو تھا اس نے یوں کہا کہ کیا اللہ والے آج بھی دنیا میں ہیں انہوں نے کیا کتابوں میں پڑھا بات دادوں سے سنا آج تو اس کا بجرگ ہمیں دکھائی بھی دیتا کہ آج معلوم ہوگا اللہ والا آج بھی ہے دنیا میں بڑا سمجھدار تھا ججنے کا اچھا میں کرایہ نہیں دیتا تجھے تجھے تو بس اللہ ہی اس کا بھاؤ دے گا لیکن یہ بتا کہ انتیس دن تو کرایہ لے گا اس سے کہا صبح اتنے بجے صبح میرے گھر سے مجھے لے لے اور کچہری چھوڑ دے اور اتنے بجے کچہری سے لے کے گھر چھوڑ دے میں نے کہا بہت اچھا آم جتنا کرایہ ہوتا تھا اس سے دگنا دیا اس نے کہا دگنا دوں گا کس دن تب لے گا تو میں تجھے دگنا دوں گا اس لیے کہ جب تھی اللہ کے لیے وفت میں ایک دن کسی کو بٹھا سکتا ہے تو کیا میں اللہ کے لیے تجھے پیسے زیادہ دنیا کے دنیا بھی زیادہ ہی بھی اور یہ جج کچہری میں گیا سارے مجرمین بغلہ سوریسٹر بیرسٹر پتہ نہیں کیا کیا بیٹھے تھے بڑا جج اس نے وہاں جا کے کہا, کہا کہ آج میں ایک اللہ والے سے مل کر آیا اور پھر اسے تو دعوت کچہری میں پہنچ گئی دعوت کچہری میں پہنچ گئی اس بنا پر میرے محترم دوستو اچھی طرح سے یاد رکھو کہ اخلاق تک جب مسلمان پہنچ جاتا ہے تو اسلام دنیا میں بیٹھ جاتا یہ ایک فرائض زکوٰۃ کا دینا فرض نماز کا پڑھنا فرض یہ تو فرائض ہے اس میں ہماری جان وال لگے گی لیکن ایک اس سے اوپر اس سے اوپر جو ہے وہ اخلاقی لائن چلتی ہے نماز کی لائن چلتی ہے چالیس ہزار میں سے خد... ایک ہزار کو زکاط کا دے دی دیا لیکن یہ جو انتالیس ہزار بچ گئے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 یہ حال کپڑوں کا ہو شادی کے اندر اپنی شادی میں اپنے لڑکے کی شادی میں ایک لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بجائے سیدھے ساتھی شادی نہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیلی پیپر ہو اور اس کے اندر ایک ہزار روپیہ خرچ ہو یہ دن لاکھ ہزار روپیہ جو میرے پاس شادی کی لائن کا بچہ اسے میں بینک بیلنس نہ بناؤں بلکہ جتنے وہ نوجوان لڑکے اور وہ نوجوان لڑکیاں بغیر شادی کے تکلیف کے اندر دن رات گزار رہے ہیں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 آدھی رات کو تکلیف بچے کو بیوی نے کہا سلاد لہٰذا پڑھ کے ہم نماز پڑھ لیں اور تم جا کے اللہ سے دعا مانگ لو اور جا کے اسے ڈاکٹر کو لیا ڈاکٹر کو ملا نہیں کتیا تھی بیٹھی ہوئی اس کے بچے کھیل رہے تھے ایک چھوٹا بچہ گندے نانے میں گر گیا وہ بچہ پریشان کتیا پریشان اس کو حدیث یاد آئی ایرہ اب سما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 عبادتیں تو چار قسم کی ہیں ایک تو نماز روزہ زکا تو یہ عبادتیں ہمیں اخلاق تک پہنچا دیں کب جب عبادتوں کا مزاج ہمیں پیدا ہو نماز کا مزاج کیا اللہ کے کی حکموں پر جان لگانے کا مزاج پیدا ہو گیا جیسے نماز میں ہماری آنکھ کان ہاتھ پیر وغیرہ سارے اللہ کے حکموں سے جکڑے رہتے ہیں نا. نماز کے باہر بھی ہمارا ایک پورا بدن اللہ کے حکم سے جکڑا ہوا اس آنکھ سے کسی غیر محرم عورت کو نماز کے باہر بھی ہم نہیں دیکھے ہے نا اور اس ہاتھ سے کشن کا پیسہ نہیں دیں گے اللہ کے حکموں پر جان لگانے کا مزاج پیدا ہو جائے اور زکات کے ذریعے اللہ کے حکموں پر مال لگانے کا مزاج پیدا ہو جائے زکات کا مال تو لگایا اس سے ہمارے سامنے لوگوں کی محتاجی آئی زکات کا مال پورا ہو گیا اب ہمارے پڑوس میں بچے عورت کے بچہ پیدا ہو رہا اب ہم کے رمضان میں زکات میں کر سب تجھے پیسہ دوں گا بہت بچہ پیدا ہو رہا ہے اسے سخت ضرورت ہے تو بغیر زکاط کے مال جگہوں سے دیں گے دینے سے مال کے خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی اس طریقے سے دیتا رہا سال بھر دیتا رہا اپنے بچوں پر بقدر ضرورت کے لگایا باقی ذرا دوسروں پر لگا رہا تو زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کے حکموں پر مال لگانے کا مزاج پیدا اور روزے کے ذریعے اللہ کے حکموں پر اپنے تقاضے دبانے کا مزاج پیدا ہو جائے اپنا تقاضا دبا لوں میں یہ مزاج پیدا ہو جائے بھائی میرے بچے مرغا کھاتے ہیں مثلا آپ لوگوں کا مرغے کی کوئی ویلو نہیں لیکن ہمارے ہاں ہندو پاک کے اندر مرغے کی اچھی خاصی ویلو ہے ہمارے بچے تو مرغہ کھاتے ہیں اور ہمارے پڑوس کے تین گھروں کے اندر دال بھی نہیں پکتی پاخا ہوتا ہے تو میں اگر اپنے بچوں کی عادت دال, دال کھانے کی میں ڈالوں گا تو پیسے میرے پاس بچیں گے تو میں تین گھروں میں دال تقسیم کر سکتا ہوں یہ مزاج روزے کے ذریعے پیدا ہوگا روزے کے ذریعے اللہ کے حکموں پر اپنے تقاضے زبانی کا مزاج پیدا ہو اور حج کے ذریعے عالمی مزاج پیدا ہو یہ نہیں کہ میری قوم کے بھوکے میں پلاؤں اور میری قوم کے پیاسے میں پلاؤں نہیں حج کے ذریعے عالمی مزاج پیدا ہو یہ دنیا میں کوئی بھوکا مجھے دکھائی دے گا میں اسے کھلاؤں گا میں اسے پلاؤں گا میں اسے پہناؤں گا،, گا اس اخلاق تک پہنچے گا ان،, ان عبادات کے ذریعے لیکن یہ ساری چیزیں قابو میں کمائیں گے قابو میں آئیں گے دعوت کے ذریعے یہ نبیوں والی نیابت ہے نا نبیوں کا کام کیا تھا لوگوں کو خواہشات سے نکالنا عبادات پر لانا اور اخلاقیات پر پہنچانا خواہشات سے لانا جانوروں کے زمرے سے لانا فرشتوں کے زمرے میں داخل کرنا عبادت کے ذریعے اور پھر فرشتوں سے بھی اوپر نکال کے اسے خلافیات پر لانا یہ تھا نبیوں کا کام اب یہ نبیوں والا کام اللہ نے ہمارے اور تمہارے ذمے کر دیا یہ دعوت والا کام نبیوں والا بڑا ہی مغرب کام ہے کہ یہ کر گے واقعی میں کہتا ہوں جتنے آدمی تمہارے ہاتھ میں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لگے جب مر مرا کے قبر کے اندر چلے جاؤ گے تو سب کے برابر قبر کے سواب پہنچتا ہے جب آدمی مر گیا تو امر اس کا ختم لیکن دعوت کا کام کیا ہوگا تو امر ختم نہیں ہوگا اب قبر کے اندر چلا گیا اب ایک لاکھ فرض نمازوں کا ثواب آ گیا یا اللہ کہاں سے آیا ان کو ہر سال جو تین تین چلے تو دیتا تھا نا ہر سال جو تین تین چلے تو انہیں دیے تھے نا تو یہ پچیس ہزار بیس ہزار آدمی جو ہے وہ دیندار بنے تھے ہاتھوں مختلف ملکوں میں وہ لوگوں نے نماز پڑھی تو تجھے ایک لاکھ فرض نماز کا ثباب ملا مرنے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب نہیں لے سکتا لیکن اسے سبب ایک لاکھ فرض نماز مل رہا بڑے بڑے بڑا چوکندہ نکلا آٹھ مہینے کاروبار کے لگائے چار مہینے جماعت کے لگائے تکلیفیں برداشت کر لی اور قبر میں پڑا پڑا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب دیا ایک لاکھ نمازوں کا سواب تشریحات کا ثباب تلاوت کا ثواب آگے جب مدت بڑھ گئی تو دو لاکھ نمازوں کا ثواب آ گیا. اللہ یہ کیا مگر جو تین لگائے تھے انہوں نے اور ان کو لگایا تو اس کا سواب میں حساب ان کے حساب میں کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ تو بہت ہی ہے نا بڑے رہیے میں آگے جا کے آگے چلا تو سکاتوں کا بھی سواب آ رہا ہے اہمی سکاط کیسے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اتنے لمبے لمبے خرچ کرا کرا کے تبلیغ میں تم لوگوں کو بھیج دیتے ہو ہائی جہازوں کے کرایہ خرچ کرا کر کے ساتھ ایک آدمی بیٹا کہنے لگا کہ بھائی موری صاحب کیا کیا ظلم کر رہے ہو میں نے کہا کیا انہوں نے کہا دس آدمی ہیں پانچ سو روپے ایک ایک نے خرچ کیا پانچ ہزار روپیہ خرچ ہوا ایک ملک میں جا کے چار مہینہ گزار اس کی وجہ سے پانچ ہزار لے لو اپنے قبضے میں اور ان کہو تمہیں کہیں نہیں جانا تم واپس چلے جاؤ اپنے گھر جا کے کھانا کملا کرتے رہو تاکہ تمہاری اقتصادی یاد بنے اور یہ پانچ ہزار ہمیں دے دو تاکہ ہم کسی یتیم خانے میں داخل کر تو یتیموں کا مجھے بھلا ہوگا بھلا اور پریئر کے کرایہ خرچ کرا رہے یتیموں کا بلا کر دو نا ان سے پیسے لے کر جو جماعتوں میں جا رہے ہیں انہیں جماعتوں میں مجھے جانے دو میں نے اس کو کہا بیٹھ اور کلیجا تھام کی میری سوچ علاقے میں چار مہینہ لگائیں گے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ بار بار دین ایمان کی باتیں سن سن کر سنا سنا کر ان کا ایمان پکا ہوگا یہ دین دار بنے گی اور جہاں جا کے محنت کریں گے وہاں کے لوگوں کے ایمان کی سزا بنے گی آخر کا فکر آئے گا ہر ایک دن میں بات آئے گی کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور ہمیں پانچ باتوں کا حساب دینا ہے عمر کہاں لگائی جوانی کہاں لگائی؟ مال کہاں پر خرچ کیا اور جتنا جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا فکر پیدا ہو گیا تو میں نے کہا اس میں بہت سے لوگ تو دیندار بنیں گے نمازی بنیں گے بہت سے حج پر چلے جائیں گے بہت سے مالدار تو سرکار نہیں دیتے تو سرکار دینا شروع کریں گے کیونکہ ان کے سامنے بات آ گئی کہ اگر سرکار نہیں دیں گے تو یہ مال شام بنے گا بر قیام اسپیو کا دے گا یہ مال کترے بنا کے تاخا جائے گا ایک آدمی نے جب سارا سورت گھر گیا چار بلڈنگیں تو بنی ہوئی تھی پانچ کو بلڈنگ کا پلان بنا ہوا تھا منسوخ کر دیا اس پہ سترہ سال کی شکایت ادا کر دی اس جگہ بلڈنگ تو چھوٹ جائے گی یا سانپ کاٹتے رہیں گے بڑی مصیبت ہوگی اب اس علاقے کے اندر پندرہ بیس لاکھ روپئے کی شکایت ہر سال ادا ہو رہی ہے جس علاقے میں اس جماعت میں جا کر کام کیا مالداروں کی ذہن بنے تو میں نے کہا ایک مرتبہ دے کے پانچ ہزار کسی یتیم خانے میں داخل کر دینا یہ زیادہ اچھا ہے یا یہ کشی کے ذریعے فضا اور ماحول بن کے ہر سال پندرہ بیس لاکھ روپیہ زکاط کا ادا ہوتا ہے یتیم اور غریبوں میں مطلب یہ زیادہ اچھا ہے کام تو کر کہ گا میسم نے تو اب سمجھا اب تک پوش میں بھی بیٹھے انہوں نے بہت سی کسی کو سمجھ اسی خیال میں کیا ہوائی جہازوں کے کرایہ خرچ کر ایسے ہم ماحول نہیں ہیں ہائی یوں نہیں خرچ کرا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 یہ ساری بچوں کی باتیں ہم تو سمجھ لیں بالکل میں سچ کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے جو کام ہمارے ذمہ الفاظ کے میدان میں کیا ہے اور زندگی بھر جو کام صحابہ سے کروایا ہے وہ اللہ کے دین کے دعوت کا کام تھا اسی کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں تاکہ لوگ جہنم سے ہٹ کے جنت میں جائیں یہ جہنت اور جہنم اور یہ جنت یہ حقاقت ہے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 تو بچہ اچھا سوچے گا کہ سنڈے میں میرے پر نہیں پھیلتے دس انڈے کہاں سمائیں گے سوچے گا لیکن جب انڈے کا چلکا ٹوٹا اور باہر آیا اور زمین آسمان کو دیکھا اب دس کروڑ انڈوں پر بھی اسے یقین ہے تو بھائی ابھی زمین آسمان کے بیچ میں یہ تو روپیٹ اڑا چاہے ہماری جان اڑا لیکن جس دن مرے گا تیری ان کی جو پرواز ہوگی اور جو ایک عالم ورژ تیرے سامنے آئے گا تو اس کو تیری سمجھ میں آئے گا وہ ہو ہو ہو ہو تو بہت بڑا آلم ہے اور اس کے اندر پوری دنیا سے دس گنا بڑی جنت کا بنا کوئی زیادہ تشویش میں ڈالنے والی چیز نہ رہی کنویں کا مینڈک ہو گیا سمندر میں سیلاب آیا ایک جوان مینڈک میں گرا ارے تو وہاں سے بہت پڑا ان کا سب سے سمندر سے سمندر کتنا بڑا بہت بڑا کتنا بڑا کنویں کا مینڈک بہت لمبا چوڑا کنارا کر کے پیتا پوری بیچ سے بھی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 ہمارے دلوں میں دین کا درد آگے پورے عالم کا فکر آ آگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا جتنی تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اٹھائی وہ اسی دین کو دنیا میں چلانے کے لیے اٹھائی آج یہ دین ہماری نظروں کے سامنے اجڑ رہا ہو اور ہماری زندگیوں سے بھی نکل رہا ہو اور ہمارے گھروں سے بھی نکل رہا ہو بچے میں پڑھا رہے پانچ پر تبت تیری ملاقات کریں گے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 آج اسلام یتیم بن چکا ہے آج اسلام یتیم بن چکا ہے اور اس کو گھر گھر سے دھکے پڑ رہے ہیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ کے پیدا ہوئے آپ یتیم تھے کسی عورت نے آپ کو ہاتھ بھی نہیں لیا یتیم بچہ ہے کیا انعام ملے گا دودھ پلانے کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی نہ کہ چھاتی میں دودھ نہیں تھا قید زدہ علاقے کی رہنے والی تھی ان کا اپنا بچہ بھی ساری رات روتا تھا دودھ نہیں تھا ان کو کسی نے بچہ نہیں دیا تو حضرت غالمہ نے سوچا کہ حضور اکرم سلسم کو لے لو اس یتیم بچے کو لے لو شوہر نے کہا لے لو ثواب ملے گا کوئی انعام تو ملنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا یتیم بچہ کا انعام کون دے گا اور اپنے کوئی بچہ دیتا نہیں ہے تو خالی جانا بت پا لی لے لو اس یتیم بچے کو حضور تو گود میں دیتے ہی دونوں چھاتیاں دودھ کی بھر گئیں حضرت حلیمہ کے بچے نے بھی پیٹ بھر کے پیا باہر گئیں اونٹنی کے تھن سوکھے ہوئے تھے دودھ نہیں آتا تھا آج تو اونٹنی کے تھن بھی بھر گئے دو ہاتھ پیارا بھر گیا خود نے پیا اپنے شوہر نے پیا حضرت حریمہ نے حضور کو دودھ بجایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کو دودھ پلایا سواری کے جانور پر بیٹھی بڑی طاقت آ گئی دوسری عورتوں سے بھی آگے نہیں کر گئی جن کے ہٹے کٹتے جانور تھے عورتوں نے عورتوں کی زبان پر نکلا کہ ہنی کو ہنی ماں کو برکت کی بچہ مل گیا حضرت حریما کے گھر میں برکت داخل ہو گئی میرے محترم دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں حضرت حریمہ نے اپنے گود میں دیا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 موسم پر بارشیں برستی زلزلوں میں جھٹکے رک جاتے ہواؤں کے طوفان رک جاتے جنگیں عالمی رک جاتی جس مبارک دین کے دنیا میں زندہ ہونے سے یہ خیر و نرکت ظاہر ہوتی جس کے زندہ کرنے کے لیے حضرت بلال زنجیروں میں جکڑے گئے اور حضرت حباس کی پچائیاں ہوئیں جس کے زندہ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی دعوت کی لائن کی تکلیفیں اٹھائیں اور یہ دعوت کی لائق سمت کے ذمے ڈال کر تشریف لیں گئے اور جس کی تربیت اپنے زمانے کے مسلمانوں کی جو فرمائی تو وہ دعوت کے ذریعے فرمائی اور ہمیں بھی اس کا مطلب بنایا کہ تمہارے ذمہ میں یہ کام کر کے جا رہا ہوں عرفات کے میدان میں جب تک ابھی دنیا میں تشریف فرما رہے ہر ایک کی تربیت دعوت کے ذریعے فرمائی اور جب اس دنیا سے تشریف نہیں جانے لگے تو عرفات کے میدان میں سارے مسلمانوں کے ذمے اس کام کو ڈال کر تشریف لیں گے تاکہ میرے چلے جانے کے بعد دنیا پوری بھٹکتی ہوئی دنیا راہ راستے پر آ سکے اگر میرا امتی اس دعوت والے کام کو کر چلے اسی دین کی دعوت کے لیے نبی نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں اتنی خوشامت کرتے اس کلبے کی دعوت دینے کے لیے کہ بھی مانگنے والا اتنی خوشامت نہیں کر سکتا ایک دولت دینے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ اگر یہ طلبہ تم لے لو گے تو پوری دنیا سے دس تشمیرہ بڑی جنت اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے دے دے گا مانگنے والا اتنی خوشامد نہیں کرتا اتنی خوشابت کرتے تھے آپ سمجھا رہے ہیں اور اب کچھ آ کر کہہ رہا ہے کہ ان کے دماغ میں کوئی خلل آ گیا ہے ان کی بات کو نہ سن آپ جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے سامنے سے ایک آدمی آتا ہے چہرے اندر پر چھوٹ دیتا ہے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 www.agtebleague.com the revival of